الحمد اللہ محمد محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صحب الواشہ انو باقی تمام سامعین خان برادر سب کچھ بار سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس خطاب شریف میں سے آج درس نمبر دو سو تین اور دعوی شریف میں سے خصوصی جو بحث جس میں چل رہا ہے وہ اور ہر پانچ وقت کے اوقات خمسہ میں پڑھی جانے والی تصبیہات کے ذرم ہیں و وظائف اوقات خمسہ کے نماز ہے اس میں درخت نمبر سات ہے آج چھانجے تو صبح نماز سے لے کر آج ایشیا کی نماز تک جو پانچ وقتوں میں جو مختلف تجبیہات سو سو مرتبہ پڑھی جاتی ہیں ان تصبیحات کے ذکر ہے کل تذبیح کے میں معرف کے تصویر کے ثواب آپ لوگوں کو ذکر ہو گیا اور اس کی مختصر توضیع اور آج جو ہے عشا کے جو ہے نماز کی تصویر آپ لوگوں کو بیان ہو رہا ہے تو یہ درس دو سو تین ابلک سات سے آپ لوگوں کو ظاہر کریں تو تصویر ہے عشاء جو ہے نماز عشاہ کے بعد جمعہ جو عشاء کے اورات وظائے سنتی والا سے فراغت پانے کے بعد درج کلمات یعنی کلم تمجید کو سو دفعہ پڑھا کرو یعنی اس مبارک تصویر کو سو دفعہ پڑھا کرو جس طرح سے پہلے ترجیحات کو بھی سو سو دفعہ پڑھا جائے پڑھایا پڑھا جا تھا تو کلم تمجید جو جس عشا کی نماز کے بعد جو سو دفعہ تصویر پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے سہن اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ و اللّہ اکبر ولا حَوْلَ ولا قوۃ العلیم <الْعَزِيم> تو یہ مبارک تصویر ہے جو نہایت ہی جو ہے میں سے بہت ہی عظیم تجبیہات میں سے ہیں ہاں اس میں سبحان اللہ یہ ایک مبارک تصویر ہے الحمد للہ یہ دوسرا پیراگراف ہے ولا تیسرا پیراگراف ہے ان میں سارے الگ الگ, الگ اللہ کے وظائف تجبیہات ہیں واللہ اکبر یہ چوتھا تصویر ہے اس لیے ان چار کلمات کو تصویحات ارواب ہوتے ہیں. وہ تصویر جس میں چار کلمات پر مشتمل تصویر پھر آگے لاہ خوطِ اللہ بل عظم یہ اس تصویر کا پانچواں اس کو بھی شامل کریں تو پھر اس مجموعے کو کل میں تمجید بولتے لاہ خوط اللہ بل لازم کے بغیر صرف سُحان اللّہ الحمد لِلّہ وَل اکبر کو تصبحات ارواہ بولتے ہیں اور جب لاہم کو اس پر اضافہ کریں تو اس مجموعے کو کلمِ تمجید کے عنوان سے ہمارے دعوت میں ہاں جی موسمۂ نام رکھا گیا تو پہلے جو ہے تسبیہات ارواہ کے کلمات کی توضیع تو سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ اس لفظ سبحان جو ہے تسبیح سے ہے تو تسبیح کے معنی علماء فرماتے ہیں لغت علم تنظیح اللّہ تعالیٰ اور تصبیح یعنی تنظیح اللّہ تعالیٰ تنجیحم یعنی اللہ تعالی کو ہر قسم کے اے و نقص سے پاک اور منظح قرار دینا یہ قرآن لغت کی مشہور لغت میں یہ تجمہ لکھا ہے مفردات راغب کا سبحان اللہ یعنی کہ اللہ میں تو کو ہر قسم کے ایب و نقد سے پاک اور منظہ قرار دیتا ہوں اور تو ہر قسم کے ایب و نقص سے پاک اور پاکزہ اور منظہ ذات ہے ہاں وہ تمام نقائص جو غیر اللہ میں موجود ہیں ہاں جی مخلوقات میں موجود ہیں وہ تو ان تمام نقائص اور کمزوریوں سے پاک اور منظہ سبحان اللہ اس کا یہ معنی سبحان اللہ یعنی فرمانے مانی میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و برائی سے مبرہ کہتا ہوں تو اس میں سبحان جو ہے عربی ادب کے لحاظ سے محفول ملاح ہونے کی وجہ سے یہ منسوب ہے اور یہ ہمیشہ لازم الضافت ہے اضافت اسمال ہوتی ہے اور سب بہا عربی زبان میں نماز پڑھنا سبحان اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی تمجید و تنظیح کرنا یہ سارے معنی اس سبحان کے فیل سب بہا ہاں جی اس میں یہ معنی کیا المنجد لغد میں تو سبحان اللہ جب یہ مبارک تصویر پڑھتے ہیں تو اس کے معنی پھر یہ ہے کہ میں اللہ کو ہر قسم کے ایب و برائی و نقش سے پاک اور مبرہ قرار دیتا ہوں یعنی اے اللہ تو پاک اور منزہ ہے ہر قسم کی ہاں جی سے نقائش سے تو پاک اور منزہ ہے ہاں شاد تجمہ کیا ہے ہمارے والوں نے اللہ پاک ہے سبحان اللہ کا اللہ پاک ہے لیکن اس کے تفصیلی تجمہ یہی ہے سبحان اللہ میں اللہ کو ہر قسم کے ایپ اور برائی سے نقص سے پاک اور مبارہ قرار دیتا ہوں یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ میرا اللہ ہر قسم کے ایب اور نقص سے اور کمزوریوں سے ہاں جی سب سے پاک اور منظہ ذات ہے ہاں تمام محلوقات میں انسان ہو فرشتے ہو جے نہ تو سے موجات ہو ان میں کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی نقائش ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاک ذات و عظیم ذات ہے جو ہر قسم کے ایک اور نقد سے پاک اور منظہ ہے تو آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں اس اس مبارک تصویر کے اندر یا تصویر حضرت زہرام میں یا رقوب میں آپ سبحان پڑھتے ہیں یا سجزے میں لفظ سبحان پڑھتے ہیں تمام جگہوں پر آپ کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے اے و نقص سے پاکر منظح قرار دینا ہے وہ اللہ جس کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ جس کی ہم عبادت و بندگی کرتے ہیں وہ اللہ جس نے ہم پر ہمارے پیارے نبی پر اور تمام انبیاء سابق انبیاء پر مختلف ان کی آسمانی کتابیں تورات اندی ضبر واصح الصواہی مصنم نازل فرمایا وہ اللہ ہر قسم کے ایب اور نقد سے پاک اور منظہ ہے ہاں جی ہر قسم کے اور نقد سے وہ ذات پاک اور منظہ اندر سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے ہاں جی انسان خود ایبوں کا مجموعہ ہے لیکن وہ اللہ ہر قسم کے ایب و سے پاک اور منظہ ہے تو اس قسم کی تجزیحات بندہ کو اللہ نے اس کا لطف کرم ہیں کہ نامی یہ عظیم تجبیہات پڑھنے کا اذن دے دیا ہے تو اس تجویز سے ہمارے سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ کی عظمت میں اس کی پاکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہاں وہ بندوں کی تجویز اور تادی سے عبادت کا محتاج ہی نہیں یہ تجبیحات پڑھنے سے اللہ کو ہر قسم کے وہ نقص سے آپ نے پاک ازا قرار دیا آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو اس سے آپ کے روح پاک ہو جاتی ہے آپ کے نفس پاک ہو جاتی ہے آپ کے باطن پاک ہو جاتی ہے اس کا فائدہ آپ کو ملتا ہے اللہ کے ذات آپ سے راضی ہو جاتے ہیں ہاں جی اللہ بندے کے تعلق مضبوط ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ بندے نے اللہ کو یاد کیا ہاں جی سبحان اللہ کر کے اللہ اللہ کی عظمت کا ذکر کیا اللہ کو پاکی سے ذکر کیا تو اس کے فضلت برکت سے بندے کے اندر کی جو تمام نقائش سے ایف ہے ہاں جی اور کثافتیں ہیں وہ سب پاک ہو جاتی ہے فائدہ ہمیں ملتا ہے آگے الحمد ہاں جی تو سبحان اللہ یہ پہلا پر پرگ دوسرا لیلہ الحمد الحمدللہ الحمد ہاں جی ستائش کے معنی میں استطف کا دیکھا ہاں جی الحمدللہ للہ حمد یحمدو حمدن مدو عربی زبان میں تعریف کرنا سراہنا اور شکر کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے تو اس الحمد کے اندر جو ایک تصرف صرف حمید یہ فعل ہے تعریف کرنے کے معنی میں ہاں جی لیکن الحمد جو ہے یہ منظر ہے تو الحمد میں جو الفلام ہے یہ ال جو ہے اس عالق و علماء جو ہے وہ برائے اشتقراق ہے بولتے ہیں یہ استغراق کے لیے یعنی یہ جو آپ کو تجمے میں قرآن کے ہر جگہ ملیں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے یہ لفظ تمام اس لفظ ال سے یہاں سمجھ میں آتی ہے یہ لفظ ال سے ال تمام تعریفیں کا جو, جو ترجمہ ہیں یہ تمام کا ترجمہ اس لفظ ال سے سمجھ میں آ ہے ورنہ خود ہم کے معنی تعریف ہے ال ہم تمام تعریفیں ہر طرح کے تعریفیں سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں ہاں جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں یہ معنیٰ ہے ہاں جی اور اللہ تعالی کے ہم جب بندہ الحمد پر لیتے ہیں تو ایک تو اس سے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے ہاں اللہ تعالی کی نعمتوں کا جو آپ پر بے نہت نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا ہو جاتا ہے الحم کا ایک شکر کرنا ہے اللہ کی نعمتوں کا شعور ادا ہو جاتا دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کی تمجید ہے انہیں حمد کے بارے میں علماء فرماتے ہیں حمد جو ہے ایک ایسی ذات کی تعریف کرنا کہ اس کے اندر وہ تعریف کے لائق ہے اس کے اندر اتنی کمالات ہیں عظمتیں ہیں ہاں کے جی کہ وہ کمال اس کمالات کی وجہ سے وہ تعریف کے لائق ہے اب اس کمالات کا جو ہے وہ کمالات کا فیض آپ تک خواہ پہنچے یا نہ پہنچے ہاں جی کسی میں کمالات دیکھ کر اس کی مداسرائی کرنے کو بھی حمد کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے کمال ملاذات ہے ہاں جی اس کے کمالات اس کے اس کا علم بے نہایت اس کا قدلت بے نہایت ہاں جی اس کے بادشاہت بے نہایت اس کی ہر صفت جو ہے رحم بے نہایت کرم بے نہایت ہاں جی اس کے تو لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ ایک کمال ملا ذات ہے لہذا اس کمال ملا ذات کی بندہ الحمدللہ کے بندہ الحمد للہ کہہ اس کی تمجید کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی اس جملے کو آپ سرت سے پڑھتے ہیں اس جملے کے پڑھنے سے اللہ کے عظیم نعمتوں کا شکر و ادا ہو جاتا ہے ہم جی الحمد للہ پڑھنے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے ہم لوگ جو ہاں جی کھانا والا کھانے کے بعد الحمد رب العالمین پڑھتے ہیں وہ بھی اسی شکر اللہ کی اس نعمت اس کھانے کی نعمت کے شکر ادا کرنے کے لیے بولتا ہے امام باخیر علیہ والسلام اپنے احساب فرماتا ہے کہ میرا اصحاب کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمات بتا دوں جس کے پڑھنے سے جو ہے اللہ کی تمام نعمتوں کا جو تمہارے پر ہے اس کا شکر ادا ہو جائے آپ نے فرمایا کیوں نہیں مولا ضرور بتا دیجئے تو آپ نے یہی فرمایا جو بندہ سچے دل سے الحمد رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر موجود تمام نعمتوں کا شعر ادا ہو جاتا ہے تو الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں تمام تعریفیں اس ذات کے لیے خاص ہیں ہاں جی تمام سے مراد یہ ہے کائنات میں آپ جس چیز کی بھی مدہ کریں گے نا حقیقت میں وہ اللہ کی مداح ہوتی ہے کیونکہ ہر شے کے اندر ایک دفعہ آپ اللہ کی مدد کا ہیں اللہ تو پاک ہے تو منزہ ہے ہاں اللہ کی تعریف ڈائریکٹ کرتے ہیں اور ایک دفعہ آپ دوسری چیزوں کی تعریف کرتے ہیں آپ کسی کے علم کی تعریف کرتے ہیں کسی کی کرت و سلطنت کی تعریف کرتے ہیں کسی کے عدل انصاف کی تعریف کرتے ہیں کسی کے علم و ہنر کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف بھی حقیقت میں فرماتے ہیں اللہ کی تعریف ہے کیونکہ جس کسی کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں ہاں جی جس مخلوق کے اندر وہ سب حق میں اللہ ہی کا عطا کردہ ہے بھی کوئی وشاس کوئی بھی, کوئی بھی شیخ کسی بھی کمال کا مالک نہیں نہ وہ اپنے ذات کا مالک ہے نہ اپنے اندر موجود صفات اور کمالات سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے لہذا آپ جب بھی کسی بھی چیز کی مداح کریں وہ مداحقت میں اللہ کی مداح ہوتی ہے ال الحمدللہ الحمد تمام تعریفیں اللہ کی اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں ہاں جی باغ تمام ترغیب اس پاکزات کے لحاظ سے آگے وہ لا اللہ اس یعنی میں لا حرف نفی ہے برائے نفی چیز سے یعنی الہ معبود کے معنی میں یعنی, ان یعنی عبادت کے لاحقات تو لا الہ یعنی کیا ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز خواہ فرشتے ہوں انسان ہو ستارگان ہو ہاں جی انبیاء ہو رسول ہو دیگر موجودات اللہ وہ جتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو ان میں سے کوئی بھی چیز عبادت کے لاگ نہیں ہے کوئی چیز کے لائق نہیں ہے اس کے لیے سہدا کیا جائے اس کی پرستش کی جائے ہاں جی؟ اس کے عبادت کی جائے کے سامنے وہ آ جادی جو اللہ کے سامنے کی جاتی ہیں وہ اس کے لاگ نہیں ہے لا اللہ الا اللہ کوئی بھی شے جو اس کائنات کے اندر ہاں آن جی کوئی معبود نہیں ہے یعنی کوئی بھی شے عبادت کے لاگ نہیں ہے الہ صباہ اللہ تبارک وطلا ہے ہاں جی فرمتی یہ اللہ, اللہ جو ہے یہ غیر کے معنی میں ہے یعنی کوئی بھی معبود کہ جس کے صفت غیر اللہ ہو ہرگز موجود نہیں ہے اللہ اللہ یعنی کوئی بھی معبود کہ جس کے صفت غیر اللہ ہو ہاں ہرگز موجود کہنے لا الہ. الا اللہ یعنی کوئی بھی ایسی معبود جس کے صفت یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ ہو موجود نہیں ہے. یعنی اللہ صرف اللہ ہے یعنی معبوذ صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کائنات کے اندر کوئی شے نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو یعنی عبادت و بندگی کے لائق اس کائنات میں اگر کوئی ذات یا شے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتِ کراہ میں ہیں بس صفان اللہ الحمد للہ ولا اللہ اکبل اللہ اللہ کے معنی یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہاں جی دوسرا ترجمہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لباخوشن نے یہ ترجمہ کیا ہے لیکن اس کی تھوڑا توضیحق سے ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت و بندگی کے لائق اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے اگر کوئی ذات یا ایشے عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کریں پھر واللہ اللہ کا اکبر چوتھا کلمہ جملے کا تو اللہ تو ذات واجب الوجود کا نام ہے اکبر اس میں کا سگا یعنی سب سے بڑا یعنی سب سے زیادہ عظمت و بزرگی والی ذات تو یہاں پر جو ہے اللہ اکبر یہ لفظ اسم تفضیل کے سگائے استعمال کرنے میں عربی میں تین ترمتیں یا ال اکبر استعمال کہتے ہیں الفلام کے ساتھ اللہ اکبر یا اضافت کے ساتھ اکبر و کل شین ہر چیز سے بزرگ و بطر. یا من کے ساتھ جیسے اکبر و کل شین یا من کے ساتھ جسے. یہاں جو ہے مین کے ساتھ استعمال ہوا ہے ہاں جی اللہ اکبر مین کے ساتھ میں یہاں پر جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر من کلیشین ہاں جی تو اس میں تفضیل میں ایک طرح مفضل ہے جسے فضلت دیا گیا ہو دوسری طرح مفضل علیہ ہوتا ہے جس پر یا چن پر فضلت دیا گیا ہو تو کبھی دونوں ذکر کرتے ہیں مفضل ملال دونوں جیسے زیدال اکبر مین عمرین اور کبھی جو ہے مفضل علیہ کو حذف کر دیتے ہیں خرینے کی وجہ سے کہ تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ مفض علیہ کیا چیز ہے جس پر فضلہ دیا تو یہاں پر اللہ اکبر میں کیونکہ قرائن سے معلوم ہے کہ مفض علیہ کل شین ہیں اور ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہے اس نے حذف کیا تو اللہ اکبر یعنی اللہ ہر چیز سے بزرگ کو برتر ہے ایک تجمہ اس کا یہ ہے دوسرے امام صادق علیہ السلام نے ایک تجمہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ اکبر میں اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر من این یوسف اللہ اس چیز سے بزرگ و برتر ہے کہ کوئی اس پاک ذات کی کما کا توصیف کر سکے اس کی صفت بن کر سکے تو آج کے درجے اسی کلمات کی مختصر توضیع کے ساتھ ختم کرتے ہیں